ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسل و على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبایعونك تحت الشجرہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الہدیبیت انتم خیر اہل الارض صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم اگر اپنے عمل میں ہم سجالے محمد کی سنت کو اگر اپنے عمل میں ہم سجالے محمد کی سنت کو تو یہ تبتا ہوا سہرا گلو گلزار ہو جائے الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو کہ رخ اپنا بدلنے کے لیے تیار ہو جائے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام منصفین گرامی اور دین اسلام کے پہرے دار طالب علم ساتھیوں آج کے اس عظیم الشان تقریری مقابلہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے غزو حدیبیہ کے معارف و اسباق سامعین ذیو کار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین باب صلح حدیبیہ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ میں غزبۂ حدیبیہ ہے اس غزوہ سے اسلام کی انقلابی تحریک کا آغاز ہوتا ہے لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنین سنہ ہجری میں شوال المکرم ایک خواب نبی صادق کے لیے وہ ہی صادق بن کر نو ہوتا ہے اس خواب پہ اٹھنے والے قدموں کو تعبیر تو دیر سے ملی لیکن فتح مکہ سے بڑھ کر فتح مبین کے کا اعزاز حاصل ہوا خواب عمرہ کی ادائیگی قبل آخر جہاد کی داستان بن کر ابھرنا جس کے کچھ نکو اطاعت و اخلاص کی مہک ہے تو کچھ نقوش پہ جنون و عشق نرال انداز ہیں چودہ سو صحابہ کے یہ نقوص قدسیہ زبان حال سے ظاہر کر رہے تھے کہ منافقین کو ساتھ نہ لانا بھی نصرت خداوندی کا موجب ہے صحابہ کے جذب جہاد کی وجہ سے فلتکم توائفتم منہم ماک والیحفظو اسلحتہم کی صورت میں مسلمانوں کو صلاة الخوف جیسا ایک انمول توفہ ملا جو یہ سبق دیتا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ کعبت اللہ کی دیواروں کے سائے میں عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں ارباب <تصفح> علم و دانش سب سے بڑھ کر اس صلاح غزوہ میں جذبات و, عشق و منظر سامنے آیا لخت رضی اللہ کا جی ہاں رضوان اللہ اکبر حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ انتقام جوش میں آتا ہے کرم والے رب کے کرم والے نبی کے ہاتھ کا جلالی انداز ایک درخت کے نیچے پھیلا ہوا ہے میرے صاحبہ آؤ بیت کرو آکا کس پر بیت کرے موت پہ بیت کرو ایک ہزار سے زائد کائنات کے قیمتی ہاتھ کائنات کے سب سے قیمتی انسان کے ہاتھوں میں آسمان سے اعلان ہوا ان لدین کا ان نما یوبا یون اللہ ایک کیا تک آنے والے مسلمانوں تم رش کرو ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ آ گیا مسلمانوں کو سبق ملا کے جہاد کے لیے بیت کرنے سے ہی رب کائنات کی رضا کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے من پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سحیل بن عمر کے مابین وہ ہوتا ہے جو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ نا انصافی پر مبنی معاہدہ تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت افروز اور دور رس نگاہیں اس معاہدے کو قبول کر لیتی ہیں جس سے سبق ملتا ہے غلب اسلام کی خاطر اور اسلام کے پیغام رسانی اور فراوانی کے پیش نظر تلخ معاہدوں کو قبول کرنا بھی سنت نبی کا حصہ ہے یہی وہ غزوہ ہے جس میں ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جان ساروں کو واپس کر کے معاہدے کی پاسداری کا سبق دیتا ہے اس صلح کی وجہ سے دس گنا مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی کفار کی طرف سے سفارت کاری کرنے والے سہیل بن امر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی طرف سے جانے ساری دکھانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی صلح کی میاد میں ہلکا بغوش اسلام ہوئے صلح حدیبیہ بظاہر دب جانے کا منظر ہے لیکن یہ کفریہ جال کے پکھر جانے کا نظارہ ہے کہیں بنو غطفان اپنی موت کے انتظار میں تو کہیں یہود مدینہ خبر کی جلا وطنی کا مزا چکھ رہے ہیں او میرے مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں اسی مغزوہ نے مسلمانوں کو خود مختاری اور عزت کی راہوں کا سبق دیا مسلمانوں کو نذراتی طریقہ حصول کا گوھر سکھایا مسلمانوں کو سیاسی پیج و طاب کا ہنر دیا مسلمانوں پر کافروں کی ذہنی پستی کو اشکارہ کیا مسلمانوں کے امیر کو صلح کرنے کے نقوش اور آثار دیئے جی ہاں یہی وہ غزوہ ہے جس نے اپنے نظریات کی پختگی اور اپنی جماعت کی مضبوطی کے سنیرے اصول بتلائے عصیزان من اور وسود جیسے مدبر انسان اپنے دشمن کی برتری پر مہر تصدیق ثبت کر رہے تھے کہ جب امیر اور معمور میں محبت کا یہ عالم کہ امیر کے حکم پہ جان ساری اس کے لحاب اور وضو کے پانی کو جسموں پہ ملنا اور چاٹنے کا معمول ہو تو ایسی وحدت کو توڑنا دیوانے کا خواب ہے سبق دیا گیا کہ اے آفات اور اے جہاد جب تمہارے اندر بھی یہ وحدت اور محبت پیدا ہو جائے تو تم دنیا کی ناقابل تصغیر طاقت اور قوت بن جاؤ گے اور طاقتیں تمہارے اس اتحاد کی وجہ سے کئی وائٹ ہاؤس میں کئی دہلی کے ایوانوں میں اور کئی اقوام متحدہ کے محلات میں تھر تھر کاپے گی تمہاری دعوت میں وزن ہوگا تمہارا کام سمٹنے کے بجائے روز بروز بڑھتا چلا جائے گا یہ سب کچھ غزوہ بدر سے لے کر احزاب تک حدیبیہ سے لے کر تبوک تک کی الغاروں کے معرف و اسماءق سے روشنی لینے کا اثر ہوگا بدر خندق حدیبیہ تک دکھ رہے ہیں کے افسانے بدر خندق حدیبیہ تک دکھ رہے ہیں وفا کے افسانے لیتے رہے روشنی تک قیامت ہم دیوانے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین